صلی اللہ علیہ زیاد صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ با بار بار دا خبر کولا منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلات بماتا تشہد سبق دہراو ماتب تشہد سبق تعلیم راکو اور دا سے تاکید سرا دا سے اہتمام سرا لک سرنگ د قرآن کریم دعوسرت تعلیم چب منگت نبی علیہ السلام راکو ز اللہ و دربار کے دخبل دا داقید اعتراف قلدی دخبل عقید اظہار قولدی دتشہد نمف کے قیام پہ حالت کی کم سرہ فاتح الشتر کی گی یاری سرامت سورت پرانی کریم نسرے کی گی نہ سورہ فاتحہ کی جی دا اللہ د توحید ترف کا چکم دعوت و توحید چکم بیانویات اللہ وسلوات و تو بات کلیمات کی داری نچوڑ اور خلاصہ پیش کی زکچ عبادات بازار عبادات تیچ داری تعلق صرف زبان سر لقد اللہ تعریف قول دلہ شکر تو زبان سا ادا کول اللہ نہ غفتنا کول سال کول حاجت اللہ نہ وختل دی عبادت زبان عبادتی بدن رکودا سجدا لاجپنامہ اللہ دربار کی اللہ تو ادری دلدی د دل اللہ تبارک وطلا دکور بیت اللہ شریف طواف کل دیپ عباداتی جسم کی عباداتی بدنی کے اور یور قسم د عبادات و حرچاہ عبادت مالو لکھی گی عبادات مالیہ مالیا مال پر زرعی سرا عبادت ادا کی گی لگا حج زکات دارنگی گے الفطر اور قربانی شوا اللہ فلار کے اخل مال اور دولت خرچ قول دا طول پہ عباداتی مالیہ کے راضی بہرحال دی, دی مقام کی دی, دی طول عبادات نچوڑ پیش کرے شیو نے کہ عبادت مال دے جہیم لائق اور مستق اللہ دے کیا عبادتی بدن دے دسم عبادت دے جہریم لائق اور مستحق یو اللہ بعض تو تجری دی نبی علیہ السلاۃ السلام چکرم عوراج تو سفر مان بارگاہ رب العزت سراد ملاقات پہ وقت کی اللہ تو چکم ڈالے پیش کرے وا کمت تو خوش پیش کرے وا اگدا اتحلہ وسلمات اتحلہ تمام حگ بادت نا جگا د پزری سرادا کیگی خاص یو اللہ تمام حگ بادات چدارے ادائیگی پزری د جسم او دا د بدندا خاص اللہ لات اور تمام ہر عبادات چار ذریعے ادائیگی و مال سردا مخاص لارد یو اللہ دا سمجھ کو مقدار کی ہوئی ہوگا نا تمام عباداتیں مالیو یو زبانی قولی دا ٹول خاص یو اللہ لدی لکسرنگ عبادتی بدنی کی آگے ذات واحد لا شریک سرا برسوں کی صدار نشت دے دما شان عبادات بدنیوں کے آگے ذات سو کی صدار اور برش دار نشترے دغشان شان پہ عبادات زبانیوں کے آگے ذات بلی صدار و شریک نشت دے اور شریک نشتیں پشچم منگوئیو کا نہیں ہو سر غمزم دے مصیبت کے دے یا اللہ خیر عبادت دے یا اللہ مدد عبادت دے داد اللہ دے اور سیوسرے ہوئی یا سخی یا غوث دستیر دام عبادت دے خدا دے مخلوق دے اس اللہ فرمائی نبی علیہ السلاۃ السلام تج محبوبہ سشیتا ما دے پارا ڈالے کر دے ماں پارا دا کم یوسی سی تو فتح راؤلہ نبی فرمائے اتہیاۃ اللہ اللہ جما تو جبی باندھی چکم تاری بکی گی نداستہ بکی گی شکر دا کوم نوربست بادا کوم سوال کو بتا نکو مام دس ویم نوربتا تب ویم زک اتحاد تمام عبادات زبانی قولی اللہ خاص تالر بس اور چسنگ عباداتی کو لیلا اقسادی مسکتے نوراتو عبادات بدنزما راسدا دا لاس پنا نودری بلدی بسر آجدا دزرو اختیار دزرو آجزی دزرو خسو دزرو خزو دزرو ان کے ساری نو اللہ پاک کا خاص تالا ادا نو وط بات اللہ پاک نظر و نیاز بھی خیر و خیراتے رب خاص سار پار بھائی برس و بد تاثر نہیں سدار گرزوم برس وقبد تاثر نہیں شریکو مس دادری خبر مختصر کا نا اتہیات للہ واتو وت تو یہ بات یو یو یو یو ٹک زان زان لے دیکھا نا زمین متاب چمن سوگا کرنا یا اسے سو آدھی کو نا سمتنے مطابق ہوئی مستبت اور گرد مستقی بنے اور جو علیہ السلام فرمائی مسگزار مجھ گئی اور دام پی لانت دا سڑے ہوئی چوئی اتحاد اور سلوات للہ وہ تو و بات دا وی لیکن بیام اللہ سلا مخلوق را مدد کی اور بیا اگر رکو تو مخلوق لگ نظر نیاز مخلوق لگئی دا مز دا پہ لانت ہوئی چو وہی کیا اپتاد لاہن ہوئی چپ خلی اتحیات ہوئے وہ سلوات ہو وہ پہ عمل نہ کرے جگہ ماتا سے بار بار ویما چلنگو سبب سے نبی علیہ السلات دربار کی دات درخواست پیش کر اللہ, پا اللہ, اللہ پاک کو فرمائے السلام علیک رحمت اللہ و برکاتی سر خطاب کا نا پوقت تا خطاب کی اللہ نبی سر خطاب کی السلام علیکہ رحمت نا دی زمان پتا باندے ایوہن نبی او زمان نبی ورحمت اللہ پتا دا خلیر پاک رحمت نبی نو برکاتو پتا باند اللہ پاک طرفنا برکت نا دی نازل شیف پتا دا سلامی پتا دا رحمت نبی پتا دا نبی اس مفتیروئی السلام و علیہ کا وہی اگر نبی علیہ السلام کو حاضر دن حصے منگوئیو السلام علیہ سلام دی پتا باندھے اس سے من کاف ہوئی ناربئی کے ناقاب خطاب دے دیتا جی نوئی نبی حاضر حاضر دن حصو کا مگر مسکوچ السلام و علیہ کا دا, دا سن را دا دادی غلط خیال دے غلط ذہن دے غلط فکر رہے اصل ماتا اللہ تبارک و کو تعالیٰ پہ دربار کی چکل نبی دخل عبادات مالیوں زبانیوں اور قولیوں جسمانیوں اگر پیشکش پیش کر پیش اللہ پہ شاباش نبی بتاوانے السلام علیکم چونکہ اللہ خپل نبی صرف خطاب کو اگر خطاب بھی آئی ہی پائے الفاظ اسرا نبی دل تک نقل کر منگا دا الفاظ ویو نو دا پا دی پا دیا قیدی سرنا چمنن پا دیموزکی چکم سلام ویو نو دا نبی آوری بلکہ دا منگ چوئی نو دیتوئی بطور حکایت یعنی بطور اصل قصہ بطور اصل واقعی نقل قول بس قرآن کے دیر مثال نو دی لیکن دیدی عام دی فہم مثال جدر کوم چاہر سرے دی پوش لیکن یو سرے چاہتا خط لگی پلال لگی اخبر زیتا خط لگی زوی لگی اکبر پلار تخت لکھی اور خط لکھن کے پلار دے زوئی تخت لکھی اور بر خردار ہے میرے پیارے بیٹا اسلام علیکم راضی لکھی اسارے لکھی برقردار زما خوب بچیا اسلام علیکم اساری لا پلال لا پلار خط نکل دے زوئی زوئی لال اسل نازی اگر یو کاتب تبلا یو ماں شمتا یو منشی تو چلے کہا خطرہ تو لو لو کی سرنامہ بر میرے پیارے بیٹا السلام علیکم چاشا اسے خط لولی کا نا اور اگر چلے گی خط کے دائیں ہو گیا بچہ السلام علیکم جو چور گے تو ماں تو بھائی دے ختم کر کے ہی کا نا اب اپلاتی تو کم خط پر کم الفاظ سرا دا لستن کے رخط پاگ الفاظ پاگ عنوان سے نکل کے اولاد جائید لکن کی بچی السلام علیہ کا یونبی داغت بیان دے تو کل اللہ کل نبی سرا خطاب کو اللہ پلنبی سر خبریں کو لے اللہ پل نبی مخاطب کراؤ ارے سرچ کے خبریں اللہ کا کو لے نن چنگا مزکو اگر حکایت نقل کربی دامنگان علیہ کا یونبی بلکہ داغ حکایت منگ نقل کہ اللہ داس ویلو نزمنگ دا نبی آوری اور نہ دا دام دچ نبی آوری داچ قرآن کی ہوٹل آج نرازی چارہ ٹول بطور حکایت تھی ماتل کبھی امی نے کیا موسا او موسا پخیلاج کی دس نیولی قرآن کا ناچی موسا ایسا ماتل کبھی امی نے کیا موسا پخیلاج کی دسی تھی موسا سے داؤ حکایت تھی کیا یا دل کتاب اب یا سدا کتاب پکو ات سرا دیر واقعات تھی اگنور نور خلق کو منم قرآن کی شرح ان نی یا موسا یا فرعون مسبورا علیہ السلام نے دی یا ابن لی مانب نلی طول حکایت کے قرآن پاکی نو اس منت مازکو یا سلام علیہ سلام دی پتا باندھے اے درد پیغمبرہ دامنگ بطور حکایت نقل کو خبری نپدی نظری سرچ منگ کم سلام ویونو نبی آوری او نی کے او رول مقصود بلکہ منگچ کم سلام ویونو من کم درد واری اثر نبی ترسی دعا, دعا اثر نبی ترسی اگر دی السلام علیکم نبی یو و رحمت اللہ وبرکات اب تک بخاری حدیث سن دے صاحب کلام پس نبی علیہ السلام نشورہ کرے و مشورہ السلام علیکم حضرت موجود نہیں باقدہ بخاری کی صحابہ و مشورہ موجود رہا لیکن بیا فیصلہ دا چا بطوری آپ کی دن دا بلکہ بطور قصہ سو حکایت نقل کی ہے <across> السلام علیکم نبیو و رحمت اللہ و برکات رحمت ن دی پتا باندھی اللہ پاک برکت ن دی پتاب آند اللہ پاک سلامتیا دی پتاب آندھی دنیاؤ دا برق دا دنیا او دا آخرت دا جہان ہر جہان کے پتا باند سلامت آوی نچل نبی علیہ السلام سلام تو سلام نسبت ذان یادو السلام الصالحین السلام علینا سلام دی علی یعنی سلامت کیا دی تو منگ باندھی دا تمام مصیبت نو دا تمام تکلیف نو اللہ پاک دا نو د دا اللہ دا ناراض گئے السلام و السلام کیا رکھنا السلام والی نا سلامت آدی پمنگ باندھی والا عباد اللہ الصالحین او اللہ تعالی نیکان و بندگان و باندے والا عباد اللہ آؤ سلامت آدی دفا طرف نا گلا پیکانو بندی و اصال ہی نا چکم سالہ بندگان گاندھی بندگان داگی عمل جاری قول و فیل دہی بینا جاری کردار و گفتار دجناب رسول اللہ دا شریعت مطابق و موافق وی دائیا جز دے گا السلام علیہ والا عباد علی اللہ الصالحین معلوم اشرط اسلام کی برقی نشت وانا تو گزار لگ لیکن تخل ذات پارد رحمۃسل و درخواست کے نور عباد اللہ جمعے السلام علین پمندید پا خر پاک رحمۃن سلامت اور نور بچا والا عباد اللہ آؤ تو خدے پر بندگانو کم بندگان گان اے ہی ناچ کم کان دی دلت دیو کے بل دیکھ دی عرب دیو کہ آجم دی زمن رشتے داران دیا غیر ندی اللہ کی سمر دی جہان کی سانے کان بندی گان دی اللہ پاکستار رحمت نہیں حدیث کو امراضی کہنا کہ اصرے میں بل کے ناچ سے مجلوس کی امام مطالب عمراضی چانداری آمور پک میں آدی دے خدا ماں خیر کے اللہ ماں تخیر خیر کے نبی علیہ السلام زیاد بخیل جہان کے بل نشترے ارے کا دا چورے اب تو خیر کے ماتے خیر کے داخو پخل دے نہ دین کے گورے بخی نسرے سمر عجیب ری دن اور کل داخبر پیشو اس اللہ پہ بار کے ہاں جی کم سیز پانا چیتا ڈر شہادت اشہاد اللہ الہ الا اللہ اشہاد اللہ پاک اشہادر تو بصیرت سرا یقین سرا علم سرا اور معرفت فت سردی خبر قرار کو ہوئی دزر تو پوری یو خبر کون دزرت سمجھ سرا اور خبر کو اش اللہ ز شہادت پیش کوما اللہ ز گواہی پیش کوما اللہ دزرو علم سرا گزرو بصیرت سرا علم سرا اور سر یقین سرا فام سرا سر پاب سرا اشہاد اللہ ز اقرار کو سر خبری ہے اللہ الہ الا اللہ, اللہ چینشتے لائق د عبادت لائق د مستحق دعباد قولی مستحق عبادات مالی مستحق عبادات بدنی اتہ یاد منگوی نا زبانی عبادات مالی عبادات بدنی عبادات کا الاشہاد اللہ الہ الا اللہ الاذرار کو خبرہ لا الہ نشتے لائٹ نے باداتے بدنی او مانی مگر اللہ ساز اود دا اللہ د توحید یقین دارے اول اود دا اللہ د توحید اقرار قرار اشو اللہ دداند وحدانیت اعتراف اشو اور چکرا اللہ اعتراف جو کر نو اس پتا باندھ ماں باندھے چمنگ پل نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ اعتراف کو دی دا, مر چلی دا, منتا اللہ دا نبی دی نو اس و اشہدو محمدن اشہاد محمد اول دا اللہ تو او اب رسالت کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشہاد اللہ دبر اقرار کو ماں محمد کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آبد تابار بند دے ورسول اور حدیث تم راضی اول نبی علیہ السلام اسلام ابدیت باندھی ایمان راوڑے اول پابدیت باندھ وہ یقین کہ اور عبدیت ابدیت تسلیم کا بیا وسیع پان بار کے سر اشہاد ان محمدن ان اول بچ تو یقین سرویم گواہی کومزا دزرت یتی سروے ماں چک محمد علیہ السلام آب بند ہخرے بندرے دخرے اور تابیدار بندرے اور چکل آب تو بندی گیری تسلیم کلبی محمد صلی اللہ درد بندری ویاد و رسول ہوں اور بیاد اللہ پاک پھر بر برہت دے بندگی بے مخ منی تو سالت منی اس دی اسمانے کی خلق رسول ہوئی لیکن اب دور تو نہ ہوئی تو بندہ جی نہ نور من نور اللہ عجیت نور ٹکڑا دے جی نور من نور اللہ نے آب دوہ مشق بے چبد درب بندہ تابے دار دے اب حدیث کے مرادی نبی علیہ السلات و سلام یو مقام کے دیدی اقراف کرچو وا کل لنا لکا عبد اللہ منسمرچو نستاتا ودارن بندگانو او لگم فرماچ ان کل من فی السماء واتی اللہ عطر رحمان آبودا دی جہان کے رہ مخلوق سے کیا ملائق دیو کیا انبیاء دی کیا اولیادی کیا رشواد دی عطر رحمان عبدا اللہ کے دربار کے بعد لاسٹ آجان غلامان پیش کی گی آول با اقرار کہ اشہدو ان محمدن عبدو زیقین سردہ خبرکو ما چی بیشک محمد علیہ السلام دا خلیف بندر و رسولو و بیاد اللہ رسول دے و دی پو لکلوی شیخ اراق الدین یا مفتی ترشوئے دے آئی پو دی خبری بار جزمی فیصلہ کردہ بعد خلقی ملج جگر سلک آئے نور دے وکی بشر دے خبری گی دا خود خلیف پیغمبر دے بس باز یہ کا نظام پکی یہ سالس غلی کی منگ جنگ جگڑی چاسر نہ بس منگویچ رو خدے پر حق پیغمبر دے منگ سکوچ نور دے کے بسر خدا خدے پیغمبر دے کہ ہاں علماء خبر نکل دا کہ چرستان اور دن بشریت باندھے کتری کی نقفی خبری چاہد پیغمبری باندھی ابدیت باندھی بشریت باندھی قطعیق یقین سرستا یقین نہیں حاصل سے اسلام ایمان نہ نصیب کی شردا رے دا یقین اولویزہ یقین کوم تو محمد علیہ السلام اللہ پاک بندہ بشر و رسول اور بہت ہم رہ شردے وغیرہ وغیر وغیر عام مخلوق بشرت کے داغ رات لیسی لیکن جنوبی بشرت آگے بھی بالکل بے داغ محمدن ان بشر لا بشر بل ہو کل حجر پنجابی کی وہی کہنا بھی کچ بھی من کا لال بھی من کا رنگ دو ہک جا جدو سرافا دی نظر گزری فرق ہزار کو آدھا سر کہنا کچھ اور لال دوڑ ان کی اٹکاری کرنے گولی گولی اٹکاری لیکن چود سر گلتے پیش کی تو پتو لے گی ورژول قابل دے اور گلت بخش میں کہ ان محمد اند ہو ابدیت اعتراف مسکرس آب دی نے اللہ کے دربار کی درخواست دے شروع سے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا ابراہیم ان کا حمید ادا کا درود دے دی تو درود ابراہیمی دے نہ بہتر درود رہے نشر ہے بازر گری سوئی سکھ نہ پوئی آپ کی کے بازار خبر کریے الیک بہترین درد افضل دا درد درد ابراہیمی دے نہ کہاں نہ صرف جنازے نہ باز دان نہ بل درود جو کرے سچی کی دہائی ملائے گی لیکن دا سی ترتیب سچ کم لکھے داس نہ ملائی نہ بہترین درودار ابراہیمی دے دیسک منازع کو مح اللہ مسلام محمد اللہ منتری مخودلا جو نبی علیہ السلام سلام معنی درد آئے لیکن درد بسنگ آئے اس دن بھی شان تاسم عالوم تا مقام سمر رے. سمر رحمتن الحط دے تو سمر رحمتن اللہ پاک فرمائے تاسبہ نبی علیہ سلام چونکہ تعلیم کرے اللہ کو امر سرکھ نا نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ تپو تپسک یا رسول اللہ ما کو سلام ویل پتا معلوم کر لیکن کیفہ نصلی درود, درود و, سلام سلام و سنگو وی پتا باندے جگ پتا تے درود وی نو دیر جات فضیلت تے ہیں سلام نہ مرادک السلام چس منگا وی کھا اگے بریلیانوال نل چ سلام اس علیک یا رسول اللہ الصلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وغیرہ غیر وغیرہ دا طول منگرتی زن خلق کو سندری جوڑی کر دی اصل درودحر چکم دار درود ابراہیمی نے اور نبی علیہ السلام تو جی سلام میں معلوم کو نمگتا درد طریقہ اوقایا سلام سر السلام علینا السلام علیہ کا ائنبی و رحمۃ اللہ بردا طریقہ صحابہ عرض کہتے جا رسول اللہ منگ سلام طریقہ خویز دا کرلا اس منگ تا دروت کو خیچتا بانے دروت سنگہ ہوئیو بے شمار روایت بخاری کرازی تیفن سلی علیہ کا اے دخلے پیغمبر منگ پتا دروت سنگہ ہوئیو نبی علیہ السلام فرمایا قولو ویدہ سکھنا قولو اللہم سلی علی محمد او مؤمنان و, و سعی اللہ تو رحمتنا راہ لے گا پہ محمد علیہ السلام انتبا اللہ تو اچھو خوریا ماں تو غپتہ نشتے لے جدوی سمرلوی شان دے دے دو سمرلوی شایانی شان مالک دے سمرلوی رحمتنو مالک دے اللہ دا خطا پ پتہ دا اللہ چکم ستا شان کریمہ نصرہ کم رحمتنا مناسبی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمتنا پہ محمد مصطفیٰ با ناظرہ میں دل داخل و... و... تو داخلہ دان مشروٹ جوڑ کر چنگولی خدا چنگو پخلام خدے قرآن لاتو قدم و رسولی اللہ رسول خلاف مکہ دان مشروٹ کا تا تو حکم ملاشور آگے حکم ہی خدا ان تعبی داری ہوگا. اس حکم سنے اللہم محمد صلی اے اللہ رحمتنا را نازل کا رحمتنا را علی گا علی محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باندی ولا عل محمد اور پورا آل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی آج نہیں بھی سلام نا پورا آل اگر تمام اطراظ نبی اگر تمام تابیداراند نبی اگر تمام پیرو کاراند نبی ٹما صلی تعالی ابراہیم والا علی ابراہیم وعلی آل انکا حمید مجید اللہ داس رحمتنا نازل کا لکچتا رحمتن لالی گلو حضرت ابراہیم باندے ابراہیم علیہ السلام پہ خاندان باندے اللہ پاک دغس سے خصوصی رحمتنا دغس سے خصوصی انعامات دغس سے خصوصی محبان پہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ باند نازل کا اللہ پاک بے شکتا حمید صفت کر ذاتی محمود ذات صفت کے شات مجید شان والے شان دیر ضیاط اللہ پاکا ضلع کو نبی احمد تن لے گا اللہ بارک لا محمد والا آل محمد کما بارک علی ابراہیم والا آل ابراہیم ان حمید مجید اول کسو دردہ نا ادلت برکت اللہ مبارک اللہ خیر نازل کا اللہ برکت ال نازل کا اللہ فل انعامات وا فرق اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ, اللہ خیر وبرکت نازلک محمد علیہ السلام ولا عل آل محمد اوپ محمد علیہ السلام كما بارک تلا ابراہیم کما بارک تلا ابراہیم مرگی اکثر اسے کما بارک تا علی ابراہیم تلا سرو لگی نا کما بارک تا اعلی ابراہیم اللہ تو سنگھ تاب برک تنگ خصوصی عنایات کرو آ حضرت ابراہیم باندے او اوپار ابراہیم باندے انکا حمید مجید اللہ ڈی صفت اللہ والات اللہ ڈیان والات اللہ رحمۃ البرکتنا محمد اور پانی محمد نازر کا سمرخت کا درد داخلت عام طور سروی منگ تو درد من کردی چکم درد دوی من کر دی چکم اصل درد دے حا خود نہ منی اور چکم اصل درود نیدے دا آقا منگ نماندے دوید دوی دوی درود منکردے درود منکرنے منگا آقا ستاس آقا خبر ہے چی منگردتے آقا نماندے چکم اصل درود دے زمان ایمان دے چیو مزگزار مزگ او پورد سبق تا مزگ او درود حضرت محمد مصفا پیش نکی منگ دا مزگ نا مکمل دے ادائی مسلمان شترے دائی سوک بدبخت شترے جگہ مزی ابد ہو رسول ہوئی اذال دعا گاڑی اور اللہ نوی سخا سے بد برتا منگوئی جسوکھ نبی درود نہ ہوئی ایمان مکمل نشفات کے لیے لیکن درود صرف حضرت درود معتبردے تم درود تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے حدیث کی رازی اس حدیث کے راضی فقائے امتم لکھی کہ دین رس بیازان دی پر دعاگان واڑا جس سے بھی خوش گلم سوچ کو ما جو دان چا جی ب انتخاب کرے الصورت فاتحا سورت الخلاس نہ بیا اس غصو ربنا اعطنا مختصرا مگر سمرو جامع الفاظ دا فقط دانه وی ورچ دغه د موز دعا د بل پکې لښته دي بشمار وی واسنه دي ډیرګډیګ دی دعاګانښته راکه چاله راضی دي نه ډیرګډیګ دی زکولچنه وای لیکن هاکه یو سری له ناراضی یو وخت زمون کار د کم نه نیس تاکو راضی مونږ لا خو مونږ نیس دګو ایا دغه جو سریس زکای خو راضی ولا نه دیکھیے فرد دے منگل رازی خنکس کرے دکھو سے دیکھا نا منقس کرے نہ بھی دکھ بالکل اور یو داغ کیا گیا جس میں محنت کئی لیکن حافظ کمزوری نہیں اس دکی کی وارتنا نیوز لینڈ بھی ہوئی ربنا آنیا ہسنا وکل آخرات ہسنا و قبضہ کوم چل سرے پہ پوش وقن بنار سجا میں دوارا روبنا ایز اللہ ایز منگ مالکا روبنا آتی نا فنیا ہسنا اللہ پاکر آ کے منگت دی جان کے دی دنیا کے بہترین سے ہسن خش ہسنا خ بیاض تفسیر محدثین و محفصرین کہہ دیں اللہ راہ کے ممتاب دنیا کے بے خلاصہ کا حسنتاً علم او طریقہ د بہترین عبادت اللہ دی جہان کے علم نصیب کا اللہ پاکت دی جہان کے علم را کا اللہ دی جہان کے دستار عبادت کولو علو بہترین طریقہ نصیب کا چکر دی جہان کے توغاڑے وارنہ حدیث کرا جی فر دنیا ہسنا علم دا قرآن حسن رے فر دنیا ہسنا نیک اور صالح بہ دا دام حسن رے فر دنیا ہسنا بہترین رفیق بہترین مرگرے دا حسن ہما خلاص ذکر گڑا چربنا آنا فت دنیا حسن حسن علم نصیب کا اللہ پاکست عبادت نصیب کا دستہ عبادت کو مت علم سر کو پوی پوی سر کو, پو پو کو مفع دیو مفع دیو پو گنا دار چتری عبادت کے بطل پوری گینا گنا دکھا خبر کوئی گانا اب گنا یوں مٹو میٹو کہی گہ گنا داو تا آپ کے دا, تا دا سبا خودل دے خبر آگے آرشاد سغاڑو یا سوادک آتنا فی دنیا حسنا و فر آخرت حسنا اللہ پاکا وہ آخرت کے امراۃ خش نصیب کا خستش باز المالکی آخرت کے ربا حسن تن داغ علم اور دعبادت بہترین سمر نصیب کا ذکی جہان کے حستش علم نے دی جہان کی خست سے خست کر عبادت تھا. نو آخرت کی دہل انجام دے آخرت کی دِن عبادت انجام دے اور چاہدی نستہ خبر کردہ وہ فل آخرت حسن تن اللہ تاخرت کی خوشی زمن نصیب کا اللہ دی دہار دے قرآن کے مرادی کے حسن و زیادہ جہان کے خستان کا اللہ جہری جہان کی جنت کر کے اور اگر زیادہ چر کہنا اگر اللہ دیدارمنسی دی دی نعمت دی اور فل آفرت حسن وقنا زاب النار اے پر جگار تم خلاس کے دو جہان النار اللہ دا, دا اور منگا بچاغی نستا نستامز قید خلاص ہوا السلام علیہ السلام و رحمت اللہ اول بخیر طرف تھا السلام علیکم کی کے سما اشارہ بھی زان لے مسکے کہ انسان لے حوازی مجھے اللہ پاک طرف نہ ہر انسان صرف فرشتے مقرر دی میں تو بتاؤ فرشتوں تصور ذہن انقرا والے چاہے تو خدے اگر ڈپٹی ہوئے کہ ان کے ملائق سے ماسر دی السلام علیکم اور ملائکوں ملائق و سلام سلامی اور گورام اور امام دے مثلا یا مختدیان دی جمی سے مسکرے میں چیگار سلام اڑے اسلام, اسلام کے نا, چکر نا دی پختن دوان پر لارے کہنا بانگ لے دا کے بانگ سے مرض مائے دشمنان جماتے ہوئے السلام علیکم پنور و نا نا السلام علیکم مانا دادا چا کم زیک تی خی جانب تا سمر مخلوق دے اگر تو مخلوق دا السلام علیکم کدی دے کم لائق دے تو اے السلام علیکم دا خدای رحمت تنہ دی پتا سبان دے او دا خدای بندگان و مؤمنان ملائکم پک راش تو المؤمنان پک راش السلام علیکم و رحمت اللہ د خدای رحمتون دی پتا سواندی سلامتیان آو ته خدای رحمتون دی پتا سو نبی پاک سره السلام علیکم ورحمت اللہ دیجے پر یو خیر اخلاص شو کنا انشاءاللہ ماخے بیا دعائے قنوت وی خوی ته منزوری اخر الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو و ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله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 اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير دمز سبقا آخری حصہ چدھےتا دعائے قنو تک اللہ تبارک و تعالی اپ دربار کی دعا داجز دعا دا انکساری اور دا آجز درخواست نور کم سبق نمک کے ذکر شا تقریباً حصہ کی جائے لسل کی گئی لیکن دا دعا یعنی دعا قنوج دا فقط صرف د وترو رکعات رکات کی ویلے کی گئے اور دیر پارا مستقل تجدید کی گئی دا تقویر دریم رکات دویتر و خلاشی یعنی سورت ابی لشی نجائے خلق رکو بیا دوباره د تکبیری تحریمی پشان بیا دوباره دوار لاسن کو گن ور الله اللہ اکبر وئی یعنی یو مستقل تجدید کی دیل دل پارا د تکبیر اور بیا دہری نوس تو دادو آویل کی آدی سے مبارکہ کی دا دعائے قنو چکم دہ الفاظ منگویو عام حضرات دین علاوہ نور ہم دعا ذکر دی تر آخری سوا کا پوری تو سمرا مسائل ذکر دی ڈر تو لو مسائل و اعادہ کی سورہ فاتحہ کے ایاک نہ اب دو ویا کا ہر الفاظ بیا ہی دے دعائے قنوت کے اعادہ کی اللہم انا نستا یا نستعین والا مطلب اعادہ کی گئی. آلتا گی ارتمیا کا نا ابود ندیم دعا تنوط کے مراضی انا نہ آبودوں کا اللہ میں خاص عبادت کو والا کا نہ آبود ہو والا خاص طاہ عبادت کو خاص تاج سید کو خاص تال رخو کیوں اللہ میا کا نا ابود یعنی چکم دستر فاتحہ اصل مقصد ہو آپ دعائے قنوت کی بیا دہری ادھی گوار کے داخل چوبندہ درجی چٹا ہر مز کے ہر رقاب کے تارب سر وادیا کا نابدو سرہ اس گورا دشپیشتا آخری مجھ دے اور حدیث سے پاک راضی اے جالو آخر اصلا کم بل وطرا تاس وشکل آخری مجھ وطر وگرز ہوئے یعنی آخری مجتاس نو آئی مسکے دا دعا چکم ٹول دعا گائے تاس پول مجھ کے غلطی کرا دائی نچوڑ اور پلاسبیا دوبارہ پیش گئے نو کہ تاس سوچ کا ہے غور فکر کرائے نہ دعائے قلوط کے سعجیب عجیب کلیمات تھی سا عجیب الفاظ دعائے اللہ پاک طرف نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا, دا خبر یاد نہ رہے نبی علیہت و سلام چکم دعان وختلی دی کم دوان الفاظ نبی علیہ اسراۃ و السلام ذکر کر ہی دی دا دا اگرچی خلا زبان تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے شکا لیکن دا, دا حقیقت القاوا تعلیم خود نوا د اللہ تبارک و تعلّہ ترفا زبان دا نبی علیہ السلاۃسلام لیکن تعلیم دا رب العزت ذکا قرآن کریم تم اللہ پاک فرمائی ما یت عن الہوا ان هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ <يُوحا> نبی علیہسلاۃ السلام تبارت دن کی کس خبر کریدا اللہ پاک دا اجازت نہ رستو دخ دفودن نہ رستو تعلیمی رب الزت نہ رستو اول اور اللہ تعلیم کرے اول اور اللہ خود نہ کرے اولو تا پاجر کیا چولی دی نپس اللہ نبی در اظہار کر دے داری کراچ نبی دا نستا عین نبی علیہ السلام و فرو کا و نوبی کا بکا ونتوکل علیکا عالئی کا و خیر عجیب الفی اللہ ایز منگا اللہ ایز منگا مالکا ایز منگ داتا اے زمانگ و متصرف ذات نو کا بے شک منگا ٹول خاص تان امداد واڑو تانا بغیر تبلچانگ مدت ناڑو یعنی بےدا سباب نہ بغیر رسباب ظاہر یونا اللہ پاک نستا منگ خاص و تانا سوال کہ مدد تا تانا بغیر بلد اچا تمگا بے رسباب نلہ نہ راندے کہ بل چانا بلچانا سوال نہ کہ اگر چار مخلوق ناری مخلوق دے کہ نوری مخلوق دے کیا خاکی مخلوق دے کیا انبیاء دی کیا پرشدی جنات دی کیا اللہ پاکا نستا کا من خاصہ نہ مدد واڑو بلچا نہ منگ امداد نوارو دا واڑو اللہ فرمائی کا ناقم سلا ذکری مزمو کا جستا د توحید والا عقیدہ تازی تازہ اور زکہ نبی علیہ السلاط وسلام دا کا پیزو مزمو مثال کرے کر نبی علیہ السلام فرمائے دو پنجو مزن مثال داسرے یو سر پابندے سر پنجو مزن گئی پر جسم کی بل پا گناہ نہ پاتی گئی لک مثال نبی علیہ السلام کو دل دے لک یو انسان دے دائی دا مکان دا دا بنگلی اور جاگید بنگلے مکیو نہر اور در انسان جاگید نہر کے کی پنجو ذرغ غسل کے پنجو ضل اللہ حالی بدن ہی من درن نبی علیہ السلام آیا آیت داری پر دی ماندی صدقیہ سرات بطاعتی شبیہ صحابہ آلز کے چل اللہ نبی نباتی کی او وہ فرمائی چل در غصی مثال در پینزو مزنو دیں چیہو سرات تینزو مزنو پاپ اندر سرکی اللہ پاک بدین سان لہت گناہن بچ ساتی ان الحسنات یز ہبن السیعات لیکن زویم الشاقہ مزد مواحد مزی کا نا اگر مجب حا مزبی چاہ دا مثب با مطلب پوئی گی اور چاہ دا مقصد انسان دے پوا دا, انسان دے پوا دے دا پا سو سو اللہ فرمائے فوائل مسلم الحمان صلا مزگزار چر مزب مطلب دا او دا مراد خبر فوائل الحق غرشی تو پت نیشن سے مجھ سے اس پکار دیکھا نا اوتار کی نبی علیہ السلاۃ السلام فرمائی ان اللہ تعالی لا يقبل الدعاء من قلب غافل اللہ بے شک اللہ پاک نقبل دعا دار انسان جگہ داسی خیال کی داسی زلف سرا داسی زبان سر دعا خاری جگہ زبان اور زرد غفلت اور بے پرواہی ہوئی دیکھا دعا خاگا قبلی گی کہنا چاہیے اور جستا توجہ نشتے دعا بس قبلی گی اس دعا کنو تی پارا ہو گیا سرکت خلاس کر سنو چکر چل رہا اکبر اللہ سے بیاہ قرار کون چل اللہ تو ڈیر لئی اس اللہ ڈیر لوئی رے بندو ڈھیر آج اس دے وہ کمزورے ہے رے اللہ انستا نو کا اے اللہ منخاص نہ مدد وارو اور تاثرا قدیم مثلا کے بل اسو کی صدارو شریک نہ جوڑو جب بھی دس نہ مدد کا اولداد اللہ سے پتہ دبر چاند ہے سورت انبیا کے اللہ پاک دا ٹور انبیا اے مسلام سے کرو کچھ کم مشہور امبیا اور یاد اگر ٹولمبیا ایک رام دو دین خلاصہ اللہ پاک دو کریموں کے ذکر کلا لو ید اون رغبم و رہا و لنا دا ٹول انبیاء ایک رام جی ید اون رغبم و رہا اللہ منگن بحثال کر اور تکلیف راحت در و حالات و کی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور خاص ہم نے یہ ذکر یوں داد صورت کے خلاصے کی اخرکہ اللہ دخت نبی نے کا ذکر کئی جو ربنا الرحمان المستعان علاماتصفون وربنا الرحمان المستعان رب منگ رحمان دے ڈیل میں دے المستان آغذات چار ناگ وختلے کی گی مدد ربن الرحمان المستان مستان خصرف اللہ ذات آغذات چار امداد وقت لے کی گی امداد ور کئی مسلوط تھا رب اللہ پاک نبی کا ذکر کہی چھ فرمائے ربنا الرحمن رفض منگ دیر لئے محروبان دے المستعان از من خلق تیر فلان کیا مستعان ہے علاقہ دا مستان دا خوئے سی فتتے المستعان علماء لکی چھل مطلوب منہ العون اغزات چھ دیر خبر لائق اور مستحق دے چھ دیر مقی لاس دعا پور کرشی امداد فغزات و رفی کہنا ہے اور حضی پاک کے راضی نبی علیہ السلاط السلام پہ سفر کے دے اور وہ حضرت عبداللہ سے سور دے پر سفر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام چاہے تو دو آنکھیں نوی ورضہ عقیدہ اور تو در شوروں دیکھا جمعہ کیوں باہر ہوں سفر کیوں حضرت کیوں نہ دن خبروں کو باہر دیکھ کہے گا کہ نا نبی علیہ سلاط السلام پہ لائ روان دے اور ابن باللہ اے ابن ابا سے چزستان تھا فستا ان اے ابن عبا سے عبد اللہ کلچ امداد واڑ فستا ان بلا خاص ندت واڑا جکد بل چاپ لاس کے بل چاپتا قطر قدرت کے نشتے چستہ امداد بے رسوا بنو کی اللہ انستا نو کا اے اللہ ہم خاص تھا نمت بل چا تمگا لاس آج نخور اگر چاہی اگر چاہ, چاہ جاتی کی پیران دی کہ ملائی کو فرش دی, دی اللہ بے اسباب نم بل چاہیے لاس نور کی دشوا وسی ہوا ایسا وہ نستا گو پھر روکا اے اللہ پاکا نستا گو پھر روکا منگ کو دتانا دخل و گناہ نو دماف ہے کیا غلوئی گناؤ نمگ نشی دی کیا واڑو گناہ نمگ نشی دی اللہ صاحب دربار کے درخواست ہے اللہ پاکت پردواش ہے اللہ سے منگ گناہوں معاف کے ونستا گفروں کا اور تو ہم اللہ قبلی گی چوا گختن کے دا کی دو لوا گئی ز کمزور ماں ہار دے ل قدرت نالک دے نو نستا دو پھر اللہ پاکا د گناؤ نو دا بخنی قدرت اور طاقت چر اللہ سے رستا دے زکتا منگناؤ من نم معاف کا حدیث کے راضی کا نا چکے وہ انسان اللہ تعالی سے دعا اور ددی کا کی اللہی اغراض تے چ گناہوں نو بخلو طاقت او قدرت لری ڈبل چا طاقت او بلچا وس نشتے نو بیا اللہ دے دا داہس انسان گناہوں نہ معاف کرے عقیدہ و استادہ خفدی خب خبرہ کہ اگر ذات ی واحد لا شریک تے قدرت او طاقت لری چاہے جما گناہوں نے بان پردا جی اگر جما گناہوں نہ معاف کرے نو توبہ ہو نس تاغ کا اے اللہ پاکا سو دتا دبخ نے دخل گنا کہ خبر بسی و نی نام خلو بینکار کرتی آئی تو واہ وہ نو امین اللہ پاک نمینوں منگ یقین کہو منگ من تفدیل کہ من وہ ایمان دیکھا نا وہ نو امین منگ اللہ پاکا من تصدیتو خدای پاکا دذرنا بیکاستا پا حکم نو باندے بیکاستا پا حکم نو باندے ستا پا فیصل نو باندے اگا فیصلی استا اگا حکم نستا چمنتستا محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کری دی وَنُقْمِنُوا بِقَا ایمان نہ دیکھا نا وَنُقْمِنُوا بِقَا اللہ کا۔ درخل داسی می چاہے نہ دعا کروت نہ مصیبت ہی جڑ کڑی دل پار حدیث کے راضی کہنا دعا واڑی اللہ پاک نا داسی وقت کے خواب چ بالکل تو حساس و بشاشی ستا دماغ مطمئن اور سکونی سکون کی اور بیدار حالت کی چا پا دماغو چپ دماغی جی یا تو خوب کی او اور زیدا دعا تو اللہ زال واڑی تستاو را دا خوئی تھی خوڑی نظر خوش راو گوارا ما اور چا تا دی خوڑی نظر خیریو نوزی نا چی بھئی دا خو دعا دن یاد کوا نؤمن و بکا اللہ من ایمان راوڑو یقین کوا منگا ستاو پا حکم نو باندے چی منتا پا زرید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسید لدی و نتوکل والیک اللہ اللہ عجب جملی دی ون تو اللہ پاکا منگ اعتماد کو باندے بھروسہ کو منگ سا پات باندھے اللہ پاکا منگ ہر سو تا تو لکڑی دی تا تو منگ ہوا لکڑی دی اکبل رمن و اکبل خوشحالان اک پل سیات تو مرض و ن تو کا منگا بھروسہ کو ساتھ ذات وان دے منگے اعتماد کو ساتھ ذات وان دے منگا حوصلہ طاقت دا حوالہ کر دی دین تے توکل وی کنا من خدا وی چوی پ خدا میں دے توکل لیکن دا پتہ نہیں تے جو توکل ستو وی نہیں کی وے وان توکل علیہ کا اللہ پاکا منگا بھروسہ کو ساتھ ذات وان دے ہر سو متا تا حوالہ کر دی دیکھ منو اچزان من کمزوری ہوں اللہ سے منگ پہ وس کے خوشے منے اللہ تو پہ ہر صبح میں کادرے پاس باہتا کا تحویرے نو نہ توکل والے کا من پتا اعتماد کرے دے. پتا پر سکو اللہ پا کا اب یاد توکل مانا عام طور پر مفسرین خبر خبریں لے کہ جی توکل سے تو لکھی گی عام مانے خود دادا اعتماد تو منگا اللہ پذات والے زمن بھروسہ اللہ فزاد مان دا بس اسباب مہیا کا لیکن اسباب بان بھائی اعتماد نہ کہ اعتماد بسدا فقط پو ذات اللہ بان لے. اس عام تو سے مفسرین حضرات تو توکل وکل پہ سرسلے کی دری کری میلے بھی چارو انسان چاروی زماعت اللہ فزاد تو کل دے اعتماد دے اللہ فزاد بھروسہ دا راگے لکھے عرب کی رشتری ثابتی کی با نپدری خبروں بات کی دیادی پاقیدہ کی دیادری خبری موجود بھی کمہ خبرہ یو خبردہ چاللہ تجدہ لنفس کا ناصر غیرہو دینا خبرہ وَلَا لِرِزْقِكَ خَازِنًا غیرہو وَلَا لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غیرہ دادری خبر استا نستاف بیا تو خدے اعتماد خدا تو ذات با نے تو لیکن کچور دادری اور قیدی ستا سے استاد پربا وانا توکل, توکل نشر در رزق ذمہ یو اللہ نے سادا کی ستا دا یقین وی چھ زمان دے رزق زمار فقط یو اللہ دے دیم نمبر ستا دا قیدہ وی چھ بغیر دس باب دنہ مددگار صرف یو اللہ دے دیم ستا دا قیدہ وی چھ زمان پا حال باندی پویا صرف یو اللہ دے دادری خبری دی دیتا دی تو توکل وی لکھی چھ ستا دا یقین وی ستا دا وی اعمال و باندے آگے پٹ آمار ظاہر آمارتا آئی باندے خبردار یو اللہ دے مست اللہ کل کرے اور کی داقی واسو رشتہ دوں گی لیکن صاف اللہ تب کل نش پیدا دا سوا خل منگوئی نا لیکن جو سہرشی میں بیا گرد پیرانو پس کرو خوازی کرا بل خواجی سو کوئی جی ڈیلی نو ڈیلی چناؤ کھیلا اور دبیان سمجھا تاسو کتاب گرے من چاس کری نہیں ہوئی اور اس سے کتابوں گرو پمنگ چاس سے کری نہیں حالات سمجھی نہ ماں بیگام یوزے کے بیان داخبر ہوا میں دا کتاب ہوں کہ اس دی زمانے کے خل پیدا کر رہی اور دا کتاب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سگو دنوں چاہے پیغمبر وانگے خل کو سی کراؤ اور اریتا کتاب نو معلوم چپکی لدلے ہوئے داسے اور چا کرے دے ارے پی گمبر وانگے خل کو گبھی کسار ملاؤ کرو اور اریت دا کتاب نو معلوم چاہے کتاب کی کتلے میں چپتی غالب زار سے ہو کے نیچر داسی بھی شمار وہ آ ہر دور کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب نو اور اس دی وقت کی کتاب پہ راشد یا، یقین یاد الرے کہ دس اس کتاب نشرے کہ انسان خبری خبریں گئی دایو دا اللہ پاک خصوصیت تھے دیو اللہ صفت تھے کہ پٹو خبروں باندھ خبردار اللہ ذات تھے امبیا سمر ہستیا نے مقبول ترین ہستیا نے علیہ مسلاط والسلام لیکن ہری تم دا پتنوا اکبل دا ہال مطالب پتن ہوا اکبل دا قور مطالب پتنوا اکبل د اولاد مبارک پتنوا کہ نبی تو اکبل دا ہال پتنی نبی تو اکبل دقر پتنی نبی تو اکبل دا اولاد پتنی اور بھائی سوگ کے پتی جہان کی میلا اور پھر صاحب چاہے تر ملی دان دا ہال دا پتہ لگی ہمارا کنو تو لے کے ضرور ایمان نشته ایمان نشرے ضروری یقین نشت دے فرد پختو خبر دے توکل میں دے توکل بس توکل کرے توکل کر لے کر تو بیا ست ہوئی پتہ توکل کر ست ہوئی اور نتا وقت کل والی کا اللہ منگا اعتماد دے زمنگ دا یقین دے اللہ پاکا کہ بی ن امداد کو ان کے ذات سر استا اللہ زمن پتا باندا یقین دے چمنگ پا ملبان خبردار صرف تھے اللہ زمنگا پتابان دا یقین دے چمنگا درج ب ڈ اوڑے ذمہ اللہ پاک سرخ تھے اللہ زمن پتابان یقین دے چمنگا مددگار صرف سرف تھے برسوخمنگا نشتے و ن توکلئی کاسمیا لئی کل خیر و نسمیا لئی کل خیر منگ تاریخ استاد کو بیا استاد کمالات اللہ منگ بستا من کمالات استا کو بیان استا ستنا منگ بیانو <laughs> اللہ اللہ اور منگ سنا کتابانی تاریخ تو اللہ پاکستہ خوب بیانی بیا نو استا کمالا بیا نو استا صفتہ منگ بیان اللہ خوب بیانی عرد اللہ صفت عرد اللہ کمالا سری عرد رب تو دے تب مجھ کو اللہ راسپ نام اتو نسنی کل خیر اللہ استاد خیر منگ بیانو اللہ استاد کا مالات بیان کرو اللہ خوب منگ بیان ہوتاد توحید پرچار بنگا کہ خدے کمالا سنی اللہ صفا دی کہنا اللہ کا قدرت بیان دے اور اگر سرب الفاظ دیگر اللہ د توحید پرچار اللہد توحید بیان کہ اللہق بیان استاد کا بیان ہو اور فارغ شو بیاہ کمالات تو مفلک بہانے گی بیاہ سے اللہ تو نہیں لگے گی بیاسوکھیا علی مدد ہوئی سوکھیار مدت ہوئی سوکھیا روس ہوئی دستگیر ہوئی کیا نا سکھ سو سوئی سکھ سوئی الکتاخ سو سو سو. ہوئی و نسنی علیہ کل اللہ مستاق بیاہ بنا دو و کو روکا ولا نہ نف لاؤ ن تو روکو میں یو یو نس عجیب دے وشک اللہ پاک منگست شکریہ دا کہ سمانست شکریہ دا کہ اللہ پاک بھی سادنیہ مت ندی بے اصاب نعمتو نبی دمرز یاد نعمتو نجل لا پاک فرمائی وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهُ لا تُحْصُوحَا او خلقو کچھر تاسو ارادہ اوکائی دل لا پاک دا نعمتو نو دا شمارلو تاسو بستیش ہے لیکن دا خدر نعمتو نا تاسو پخ پل زانبانی نشی شمارلے نوائی وانشکروکا اللہ پاک منگ کرو کا مسلا دلہ تے متنو کے ٹول نی مت چچا تو نصیب شی و نش کا شکر مانا منگست شکریہ دا کو اللہ مستا متن سا ناتو اللہ چل تو اللہ شکریہ استاد, استاد نے متنوع اس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تپوس کرو اور تو حضرت جنیدا داخا کی شکریہ چمنگ دکھ شکر مطلب گری کا نا چمنگ ڈوڑے سے شکر الحمد للہ داپی کچھ شکر سے جان لے ٹکے دے اور شکر سے جان مطلب دے اور الحمد للہ سے جان مطلب دے وہ نش کو روکا جنےد نے جا تک جنےدا شکر سطوی رکھے گی آئے شکریہ دا یو دزرو دا شکریہ دا. یو د زبان شکریہ دا بزر شکریہ دا, دا, دا چ اللہ ترا ماہو شری کنفی نیا چ چکم انامات تا باند اللہ دی دینے متنو کے اللہ سرا برسو کی سدار اور برسوخ برش داروں غرض ہے دانسی دادا و نش کا اللہ پاکستی دی کا اللہ تا من پیدا کر لو اللہ من تربیت کا اللہ پاک مغل دماغ راک لو لو رپار تام مغل گرا کر لی وی ند پار تام جب را کر ہاں جی خوگو دتریخ مالو مولو دے پھاراللہ پاکتا ملت جبراکا ونشکروکا اللہ منگا استاد نعمتنو قدر کہو خلیسر سے وقتل ہم دیئے سے خلیسر وادی ہم دیکھا نا ونشکروکا ولا نتفروکا اے اللہ پاک اللہ نغفر کا منگا استاد نعمتوں بے قدری نہ کہو نا فرمانی نہ کہو نا شکری نہ بے قدری نہ کہو کم نعمت توحید چلا تامں تنصیب کر دے اللہ منگا دہی قدر کہو ولا مکفر کا نا نا شکری نہ تو اللہ استاد نعمتوں من قدر کہو منگا ناشکری نہ کہو اللہ دامت دا خبر دیر گرانے دی دھیر پورے خدا چیخ ہوا خدا مست دھیرے مشکل گرانا خبر رہا منگا وہی پامل سوکھ گئی وہ نخ لاؤ وہ نت روکو میں روک. نخ لاؤ اللہ پاکا منگا بل کاٹ کو نخ لاؤ منگا اعلان تو دا می ایلان تو منگا دا بیکاٹ قطع تعلقات اعلان تو منگا و منگا لاؤ خالی کو منگا پرگ منگا بیکاٹ تو منگا دشمنی کو منگا قطع تعلق کو منگا وہ نہ تو روکو اوپر دو منگا پلی وہ نہ تو روکو پرگی دنگا نا سولاڑا وہ نب روکو منگا فری گی دودھ ازمین اور محبت وہ نرد روکو منگا فری گی دونوںس اور مجلس وہ نرد روکو منگا پھر گی دسو کا مائی یا پچ کا آغا سوچ تم سانا پر مانی گئی کہ منگا کری دو سا ہاں جی کوال کو آج نہ منگاؤں مجھ کو کہوں کیا نا ادا دا وا نہ خلاو وا نہ تو یا فور بڑی کار ہوئی لیکن دادی دی کم دا خدے دشمن امنگا سے بہ کاٹ کرے رہے اللہ رسول دشمن امنگا سے بہ کاٹ کرے رہے تو دشمن مشرک دے کہ نا اور دا اللہ رسول دشمن سوکھ دے دی بھی دیتی دے نہ مشرک مشرق سرا اور بھی دیتی سر بھئی کاٹ کرے رہے کت کرے آئے نمنگ پس رکیم اظہار تو نفرت کرے آئے تو منگاخل مجلس پریشری میرے پار حسین کہ مجھ کا مطلب نہیں خبر کا نا اللہ اللہ تم بلکات دے اللہ تم قطع تعلق دے اللہ پاک ملتی کی دوں میں یف جو روکا قرآن پاک ملا ایمان والے کر کے نسوئی وز بلوے مرو کہ راما وی نا شاد اگا خلوچ دو خدے تاب دی بھی وادر رحمان ماند خدے تاب داران اگا خلوچ راغ تو اللہ تابیدار دی اللہ پاک کاران دی دیو پا حکم منن کی دی اگر کتا سو دی جہان کی معلوم ہوئے اور پیجرے نصیبت دارے چلا یشاد نزورا آئی با غلطوں مجلسنتا غلطو میں مجلس فل نو, غلطو نو گی دا ہاضری گی شرک بن ہوئی نشر بن گئی اوتارنگ مشرقینوں میں پھلو مجلس ناظری گی مرو بل مرو کی راما داری تیری دل کی جی نو بچ جانتے بچ رہی جانتا ولاڑے ماسٹر مجھ دے درگ لو دکھے کے بار اوتارے نہ تو روکو میں اف جو رو کا آج سار پاس وی بیاستا مشرک سرا مینو بیاستا عبیدتی سرا اللہ رسول سرا و در خدای دشمن سرا و در الله رسول دشمن سرا بیاستا مجلس بیاستا ناستا بیاستا تعلق بیاستا مینو دعوی چه بگا دی سویلو هم آستان دی سویل شو خبره بعضی خلقوی ملوی پا دین کی بای کارت نیشتا دم دی دا دین نری و نخلاو دین نری اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل غزو اتبوک لرہانو اگر چند تسانو دو نبی علیہ السلام اجتہادی تو سرسو پاتی شو دا خیالو چیزا منگ دا صلی مضبوطی دی کہ دا مجاہدین لارشی نمونسا دا مضبوطی صلی اللہ دی منگ دا از غلو ناغین و مخمت میدان جہاد تو رسیمو بار دراصل نبی علیہ اللہات السلام اعلان کا دوسرا باخبری نہ کہا آخالص ایمان والا آ ایمان کی فرق نظر آ گئے ڈھائی سونیس ایمان کے بھائی فرق آ گئی خالص ایمان والا اس فرق نظر آ گئے ایمان کی لیکن نبی علیہ الصلاط اسلام سلام جی کی کہ غز ہوئے تبک کے شرکت نہ ہو نبی نہ صحابہ اسام اعلانو اعلان ہو کہہ دے بھائی کا سر بس میں حدیث کے عظیم یو کس دے آج اخبل ترتا کہ خبر ہو رہا اہل کا خبراں ہو رہا اور آگے جان بغیر مخ کی روان دے ہاتھ داد بہارس تو خبریں کہیں کہ دی وقت کی سوکھ نوں جمہور رشتے دار دے ماں تو آج کی خبر اور ما خبر آوا. ما آواز دل پار کر ما معلومات حاصل ہو چاہے بارے کے سو تازہ پیغام راغل دے نبی علیہ السلام اور تواز کی چوب خراب صبر تپس دق اور اگر تازہ کرنا ہوگا بس چپ رہے جب کہ نبی ویلی چی کاٹ ہو کیا بھی دیتی سرا منگا کڑے ایمان سرا ہوا مشر یو بدکار یو من چرطہ کرے دے. اور بیا خاص کر کیا نبی دی تھی کہ چاپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذان طریقے جور کر دی نبی علیہ السرات السلام خاک تعلق حرت عظیم جرم کا زول دے من وقر صاحب بدا دن فقت آنا حدملسلام السلام سب سخت خبر آتا ہر انسان کی ذخی تو زخی احترام کی قدر کے کی ادارے انسان چار بدا جاری کری نبی پر تری فکے کا ان کی انسان آنا لا حد مل اسلام ہے جرے طرح لاس ملا ہو اس طرح مدد ہو کر ب اسلام پر نرو نڑو یعنی اسلام دشمن اسلام دشمن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالان ہوتا یا <خخخ> صحابی آ رہے اور سلام اغفلان کی پتا جی سلام میں رجرات ان کا نام اغفلان کے زمان سلام ہوا عبداللہ ابن عمر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ حضی سلام راؤنگ حضرت عبداللہ ابن عمر اور کوی کہ او خبر والے سلام نہ ہوئے گا اللہ صاحب الگ جیتا تو فلانے کی سلام مل دے دانوی چو دے کم سلام یہ خبر آ رہا ڈا خبر رشتہ ان بل گنی مات دا خبر سے دل دے کہ مات چاہ سلام رالے گل دے کا دہ دسا آئے تو ندی پہ دن کی جان تیری جوڑی کردا پی کرے رواز کرے دے آئی بدا دی نبی پر طریقہ کہ جان نے خبر داخل کر دی ماں تو دا خبر رسید لیدا کہ تیر دا خبر رشتی آوی وفلا تقرئہ منی علیہ السلام زمان تر نور تو علیکم سلام انہوئے گورے اللہ واللہ در صحابہ طریقہ دا نبی علیہ السلام نے اجدہ کر دا من یو پہلگور یو طرف تھا لیکن بل طرف من خیال نکو بی دین والو بان بی قربان کا لیکن چکم پیغمبر دے دن دشمن دے آپ پھر پیر عبد القادری جیلانی دار وات نا کلکر پپل کتاب کو نیا کی چطو پلار روانی او انسان دن, دن دشمن را روان دے نہ لار دا بڑا لار کا لار مرزا جو کہ دشمن پیغمبر دے لیکن ننمتا اصل دشمن دشمن افکاری لیکن دشمن درخوے او دشمن در اصل دشمن نہ آج منگوئی چولہ نہ تو روکو میں سر کے منگا پھر ضرور چکا نا منگ پہ سوچ میں وہ نسلو وہ نہ اے روکو میں منگا جو روکا اے اللہ پاکا منگا پری کا در گر تف جو روکا او چا سڑا فرمان دی اللہ ستا حکم نمنی اللہ کو دشمنان دی نو نہ اللہ کو نصیب لگا اصل عمل خواہ دے چھپا عمل اوشی کہنا اصل کار خدا دے یو خبر از دا صدیر روایات تھی صحاب کرام ہونا آئے منگ کر دی خبریں بانٹ دک اور افسوس رسی کہ زمنگر دا جبا او ضرور موافقت فقت نہ ہوئی چمنگ جبی یو خبر او اور ضرور زمنگ بان تعید نہ گئی دا عمل بسنگ منظر اس منگ مجھ کے وہ لاؤ رچ وہ نہ کھلاؤ وہ اور خدے رسول دشمن سرا مین اور محبت کو گری اروی کی چیر میوانے کو لیکن دا چکھا برا تھا کا چکھا برا کافر تم جو دن دعوت والے تو بیا ہے دعوت ہے اور عیسائی تو ہم زندہ اوسطے نماز مرکب عیسائی کیے گی اور بیاب زندہ ہے مشرق تو اندر زندہ وجتے مکے میں شرک ہے زندہ و طور ہے نہ مردا خبر داس ندا دا خود کتاب نے لستے اللہ خپل کتاب سنو نجم کی فرمائی فور طلح ذکر ذکرنا چی تو دی شک بیان کا مسلطی بیان کران بیان کا خیخرا خوشی اے دعوت داوت لیکن ضرور مینا مکوا ضرور وسر محبت مکوا او آؤ چلتے ہیں صبح محبت کم اربت چلے گی بیا کو پتی جہان کے دیر بھی دی نہ ہر بیا کے روانے نہ نہ دین بیان کا بے شکا او جو دن بیاں دا دوری نہ تباہ گ مجلس یوکے ایسے خوراک یوکے ایسے محبت یوکے ایس نا تو اللہ یوکے نہ داد دوری نہ تب بس لاش اور اگے تو مسئلہ بیان کا رام ڈاک وہ نخلاؤ بہن عمل ہوگا لکھی گی لیکن اب اکوری امام شاہر احمد اللہ علیہ چاہے خود متر دی اور دی معلوم اچا فقط دی وہی دی پارا و نخ لاؤ وہ نہ تو روکو میں کام اللہ کا ناب وسلیدو السا و ندو نحمت کا وہ نقشہ ذابق ان نازاب کا بالکل ساری ملحق سر سر جداش و کا نا کامتل رہا ہوں میں کا اسے اللہ ہمیا کا نابو اے اللہ منگ خاص عبادت کو رکو کو خاص تال پارا سیدک کو من خوش تالے پارا ہاں جی لاس بنا مودی گو خاص تا مخ تو سورب خاص تا دکور نظر نیا سورب خاص تار داد پارا اللہم اللہ میا کا نابو اللہ منگے عبادت خواص تال رکھو اللہ کا نسلی اللہ خاص طار کو لدارا منگتال اللہ سمگ دز مستحق زمن در کو مستحق زمنگ سیدی مستحق تے اللہ اللہ اے اللہ پاکا منگ خاص تا تو کو زکا زمنگ مسجود ربا فقط تے مصلی کے سیدوں میں آگ لےوانا لیکن چونکہ داد صحیح لکندے دوبارے ذکر کر دے انا بدولی و نسو مزمنگ تالرا رکو زمنگ تالرا سید منگ تالرا و کا نسا اللہ ترف تاز ال کا نسا ترف دل سنگا یانہ یعنی طریقے دہ عبادت سرا طریقے د دا تابع دارے سرا طریقے د حکم مملو سرا ونحصد الله پاک مستا خدمت گزاری کو الیکنا صاونا و نرجو رحمتک ونخشع عذابک الله پاک مستعد رحمتن امید ساتو نقش کا اللہ مستنا اللہ مساد غریب دعا دس عجیبہ رکھا نا ایاک نعبدو. اللہ عمل کا نسلی وہ نس جو اللہ مسطال رکھو وہ نس جو تال رکھو وہ لائک نسا و نقطے دو اللہ جی کو تا تھا خدمت گزاری تو استاد اور لال مینا منگ استاد رحمتن عمد ساتو نقشا اللہ عریگو چمنگا دفر و تایلو کن عذاب نو سات کا نتنازابار اللہ دازاب سات کا بالکل فارمر اللہ پاک کا صادق ازم مستقین کو خو فراں دے مشرکین او بدعتیاں دی اللہ کو کفر نہ ہو نہ شرک نہ اور نہ بدعت نہ منگو ساتھیں آخری دعا دا کہنا ان عذاب کا بالکفر مل ہے اللہ تاخذ عذاب کافر لجو کر دے تاذ عذاب مشرک لجو کر دے تا تاذ عذاب بدعات لجو کر دے وانا شاذاب کا اللہ مستعذاب عذاب یریو لیکن جو کلے یہ رہے گی اور یعنی دانت من ناشتے چاہے ہزار نظام کو ساتے نہ تو سساتے لگے گی کہ وہ و نترکو من یفجرک روکو ایمان اور یقین پیداشی جب میرے سب کام